الرحمن و رحمۃ الحمۃ محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سہن شاہ وباشہ باقی تمام سامعین خوران گرامی برادران سب کو سلامت کرتے ہیں ہماری سلسلے دس کتاب دعوت شریف میں سے درس نمبر آ چار سو اٹھارہ اور ساٹھ ہے چار سو اٹھارہ جو ہیں شروع سے لے کر ابھی تک کے دروس کی تعداد ساٹھ در جو ہے فتحہ کا آج درس نمبر ساٹھ ہے ہاں چونکہ ہمارے سلسلہ یہ درس جو ہے اوراد فتح میں سے پہلا ملک الجبار کے حصے میں ہے اس میں پچاس لال اللہ ہے اور آج 90 لا الا اللہ کی توضیع ہے تو آج کے درس میں اور طالباً یہ کم از کم دو درسوں میں کلیئر ہوگا کیونکہ اس کے کافی جو ہے تشریف تو اس حصے کی مل جاتی ہے طالباً دو درسوں میں ان شاء ہوگا اس پیراگراف کے پیراگراف نمبر نو ہے لا الہ الا اللہ المعرو احسان لا الہ الا اللہ المعروف ہو احسان اس مقدس جو ہے جو دعا یا خلمات کی جو ہے توضیح ہے کرنا انشاءاللہ تو لا الہ الا اللہ کی توضیح بار بار لوگوں کو ہو رہا ہے لا نہیں ہے کوئی نہیں ہے ہرگز نہیں الہ کوئی معبود کوئی پرشتش کے لائق کوئی لائق عبادت اللہ مگر ہے تو اللہ اللہ تعالیٰ کی ذات وابرکت واجب الوجود اس ذات ہے جو تمام صفات جمالی کمالی اور جلالی کا مالک ہے تو لا الہ الا اللہ کی جو ہے توضیح آپ لوگوں کو ہوتا آیا ہے ہاں جی اب آگے اس جملے کی توثیق کرنا ہے الماروح بکل احسانی تو اس میں تین لفظ ہے المعروح اور ایک بکل اور ایک احسان بالکل کا لفظ بھی پہلے آپ لوگوں نے پڑھ چکا ہے تو اس میں امین لفظ المعروف اور احسان ہے. لغات عربی لغات میں المعروف جو ہے عرف ارفا یا رفو عرفان و معروف سے اس کا منظر جاننا پہچاننا سے سغا اس سے معفول مذکر کا سغا ہے یا الماس الجدید نامی لغت میں یہ ترجمہ کیا ہے اس کا اور مشتعمن المعروف یعنی جانا ہوا پہچانا ہوا یوں معنی ہو جائے گا اس لحاظ سے اور, اور المعروف یعنی مشہور کے معنی میں المنجد نامی لغت میں المعروف یعنی مشہور کے معنی میں یعنی مشہور نمایاں اس معنی نمبر تین تیسرا معنی جو ہے یہ ہے الماریفت و کے معنی ہے کسی چیز کی ہاں جی معرفت اور عرفان کا دقیق معنیٰ کریں معرفت و عرفان کے معنی ہیں کسی چیز کی علامات و آثار پر غور و فکر کر کے کسی چیز کی علامات و آثار پر غور و فکر کر کے اس کا ادراک کر لینا یہ علم سے احس ہے یعنی کم درجہ رکھتا ہے اور یہ الانکار یعنی الارفان الانکار نہ پہچاننا کے مقابلے میں بولا جاتا ہے انکار کے مقابلے میں نہ پہچاننے کے مقابلے میں الارفان پہچاننے کے معنی میں تو یہی وجہ ہے فلاں ال اللہ یعنی فلان شخص یا اللہ تو کہا جاتا ہے یعنی فلان شخص اللہ تعالیٰ کو اس کی آیاتِہ ای میں اس کی صفات الہی میں غور و فکر کر کے اللہ کی معرفت حاصل کر سکتا ہے ہاں تو یوں کہہ سکتا ہے فلاں شاہ اللہ کو پہچانتا ہے ہاں جی ملفظِ معرفت کے ساتھ تو کہا جا سکتا ہے مگر تعدیہ بجگ مفول کی صورت میں فلان یا لم اللہ استعمال نہیں ہوتا ہے ہاں جی فلاں الم اللہ جو ہے استعمال نہیں ہوتا ہے یعنی فلان شاہ اللہ کی ذات کو جانتا ہے پھر یوں مانا ہوتا ہے یہ جو ہے استعمال نہیں ہوتا ہے عرب میں کیونکہ انسان جو ہے ذات الہی کا علم حاصل نہیں کر سکتا ہے. یعنی ذات الہی کا علم حاصل نہیں کر سکتا ہے ذات الہی اس چیز سے بہت بلند برتر ہے کہ انسانی سوچ ذات الہی کی حقیقت کا ادراک کر سکے کیونکہ وہ ذات کا مال مطلق ہے اور انسان جو ہے مقید مطلق ہے انسان جو ہے لہذا جو ہے ایک مقید چیز مطلق چیز کی ذات کا ادراک اس لیے ناممکن ہے ذاتی کا محق کا مافہ ہے تو فلاں العالم اللہ استعمال نہیں ہوتا ہے کیونکہ انسان ذات لا کے علم حاصل نہیں کر سکتا البتہ کائنات اور آثار قدرت پر غور و فکر کر کے اس کی صفات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے اللہ ہی قدرت کا کچھ اندازہ علم بے نہاد کا کچھ اندازہ لگا سکتا ہے یعنی اتنا کہہ ہے اللہ قدرت مطلقہ کا مالک ہے اللہ علم مطلقہ کا مالک ہے ہاں اس طرح جو ہے کچھ نہ کچھ اجرات کر سکتے ہیں صفات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے جو ہے کائنات جو اس کے مخلوق ہیں اور آثارِ قدرت پوری کائنات ہاں جی کہ ہر شے سورج چاند سے یارغان سے ترگان کا خشان سمندر پہاڑ تہرا دریا ہیں جتنے بھی موجاتیں ہیں چرن برند درن انسان جنس ملک ہاں جی یہ سب سارے قدرت اللہ تعالیٰ کے تو یہ فرمایا البتہ کائنات اور آثار قدرت پر غور و فکر کر کے اس کے صفات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے اسی تو لہذا جو ہے فلاں یعرف یا اللہ کہہ سکتے ہیں لیکن یعلم اللہ نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ پھر تو معنی یہ بن جائے گا فلان شاہ اللہ کی ذات کو جانتا ہے ہاں جی اللہ کو جانتا ہے اللہ کی ذات کو جانتا ہے یہ نہیں کہہ سکتا ہے اسی طرح اللہ یا القدا نہیں کہتے ہاں جی نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ کی معروفت کا درجہ علم سے کم تر ہوتا ہے لفظ معرفت اس ادراک یعنی اس جاننے کو اس چیز کی اس جاننے کو اس ادراک پر بولا جاتا ہے جو غور و فکر کے بعد حاصل ہوتا ہے ادراک معرفت جو غور و فکر کے بعد حاصل ہوتا ہے ہاں اسے عید معرفت کے لفظ استعمال ہوتی ہے جس سے ذات باری تعالی بلند برتر ہے اللہ کو کسی چیز کو جاننے کے لیے اس کے لیے غور فکر کی ضرورت نہیں ہے کائنات کی ہر شے اللہ کے سامنے حاضر ہے ہاں جی اللہ کے علم کو علم حضوری کہا جاتا ہے یعنی تمام کائنات پوری کائنات کی ہر شے اللہ کے سامنے حاضر ہے کوئی چیز اللہ سے غائف ہی نہیں ہے ہاں جی تو پھر اللہ کو جو اس کو جاننے کے لیے تاکہ غور و فکر کرنا پڑے لہذا اللہ تعالیٰ غور و فکر سے بل نبالتر ہے اس لیے اللہ کے لیے اللہ یا رف و قضا نہیں کہہ سکتے یہ اللہ کی چمن روز اللہ توہین ہے لفظ معروفات اس ادراک پر بولا جاتا ہے جو غور و فکر کے بعد حاصل ہوتا ہے جس سے ذات باری تعلق جو ہے بلند میں برتر ہے اس لیے اللہف قضا نہیں کہہ سکتا معروفات کے مقابلے میں انکار اور علم کے مقابلے میں جہالت استعمال ہوتا ہے چنانچہ قرآن پاک میں ہے یارفون نعمت اللہ ہے شمہ یون یہ لوگ یعنی خدا کی نعمتوں سے واقف ہیں خدا کی نعمتوں سے واقف ہیں مگر واقف ہو کر ان سے انکار کرتے ہیں شمہ یون کے تو یہاں یارفون اس کے مقابلے میں یون آیا جیسے کہ پہلے لکھاتا معرفت کے مقابلے میں انکار ہے علم کے مقابلے میں جہالت ہے تو شاید یہ عارفوں نعمت اللہ یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کی معرفت رکھتے ہیں نعمتوں سے واقف ہیں سب میں ان کے پھر اس کو ان نہ ہا پھر اس کا انکار کرتے ہیں یعنی پھر اس کو ہاں جی؟ اللہ کی طرف سے ہونے کے باوجود انکار کرتے ہیں تو عارف کا جو اصطلاح صبح کرام کی اصطلاح میں خاص اس شخص پر بولا جاتا ہے عارف کچھ آپ کو بولا جاتا ہے جسے عالم ملکوت اور ذات لاہی اور اس کے ساتھ حسن معاملات کے متعلق خصوصی معالفت حاصل ہو معلخت کا وہ مقام عالم ملکوت جو عالم مانا ہیں اس عالم کا باطن ہے ہماری اس عالم کو عالم شہادت عالم ناسود عالم طبیعت کہتے ہیں ہاں اس کے باطن کو جو ہے عالم ملکوت عالم معنی ماورۂ طبیعت کہتے ہیں ہاں جی تو عالم ملکوت اور جس میں فرشتوں اور ارواح کا عالم ہوتا ہے تو عالم ملکوت اور ذاتِ لاہی اور اس کے ساتھ حسن معاملہ کے متعلق جو ہے اللہ کے ساتھ اس کی اطاعت و بندگی کے بارے میں خصوصی معرفت حاصل اور اسے عارف کہا جاتا ہے تو المعروف یہ اوپر آیتنا دعا میں لا الہ الا اللہ المعروف بکل احسان تو المعروف ہر اس قول یا فعل کا نام ہے جس کی خوبی عقل یا شریعت سے ثابت ہو معروف یعنی ہر اس قول یا فعل کا نام ہے جس کی خوبی عقل یا شریعت سے ثابت ہو اور منکر ہر اس بات یا فعل کو کہا جاتا ہے کہا جائے گا جو عقل و شریعت کے روپ سے بری سمجھی جائے یعنی عقل و شرطی اسے جس جی چیز کو بری سمجھا جائے اسے منکر کہا جاتا ہے اور ہر وہ اس قول یا فعل کا نام ہے معروف جس کی خوبی عقل یا شریعت سے ثابت ہو عقل سلیم اور شریعت سے عقل سے مراد عقل سلیم ہے تو لہذا جو ہے اور منکن ہر اس بات یا فعل کو کہا جاتا ہے جو عقل مراد یہاں پر بھی عقل سلیم و شریعتعتعتعتعتعی ر سے بری سمجھی جائے ہاں جی قرآن باغ میں ہے یا امرون و ینکر سرا عالم عالم ایک سو چودہ تجمہ یہ لوگ اچھے کام کرنے کو کہتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں ہاں جی آج تجمہ یہ جی، یا امرون بالمعروف یعنی یہ اللہ کے مومن بندوں کی صفات ہے ہاں جی مومن بندے کیا کرتے ہیں ہر وہ کام جو عقیل اور شریعت کی روشنی میں ہاں جی اس کی جو ہے جس کی خوبی ثابت ہے وہ اچھا کام ہے وہ نیک کام ہے اس کا حکم کرتے ہیں جیسے واجبات ہیں فرائض ہیں مستحبات ہیں ہاں جی ان کو معروف کہا جاتا ہے ان کا حکم کرتے ہیں اور یہ انہاؤن انل منکر اور ہر وہ کام یا پھیل بات یا فیل ہاں جی جو عقل و شریعت کے روح سے بری سمجھی جاتی ہے جیسے شریعت کے اسلام میں حرام چیزیں محرمات ہاں جی جو اول کے جو ہے ناپسندیدہ شریعت اور آل کی روشنی میں ہاں جی منکن ہے بری چیز ہے اس کے بعد مقروحات ہاں جی ان چیزوں سے جو اللہ کو اس کے ارتکاب پسند نہیں ہے بار بار من کا جو ہے مخروات ارتقاب کریں گے تو اللہ اور بندے سے ناراض ہو جاتا ہے تو ان چیزوں سے اللہ کے بندے روکتے ہیں منع کرتے ہیں دوسرے مومن بندوں کو تو محردات راغب جو ہے اس میں ہے یہ باتیں ہاں جی یہ جو ہے اوالا جو ہے پورا تفصیل سے جو تیسرا معنیٰ جو کیا المعارفت عرفان یہ پوری تفصیل مفردات راغب سے نکل گیا ہے معرفت کے مادے سے کیونکہ قرآن لغات میں یہ کتاب جو ہے نہایت ہی قدیم اور انتہائی مستند لغت ہے اس میں انہوں نے معرفت معروف من کر ہاں ان سب کی پوری تفصیلات موجود ہے اس کتاب میں یہاں دعا میں ان لوگی معنی میں سے المعروف بے معنی مشہور اور پہچانا ہوا جانا ہوا ہی درست ہوا مناسب ہے ہاں جی اور ساتھ ہی جو ہے یہاں انہوں نے ذکر کیا ہر وہ کام المعروف ہو بالکل احسان اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے نا لا لاہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ ذات کے المعروف وہ مشہور ہیں پہچانا ہوا ہے وہ جانا ہوا ہے ہاں جی کسی سے بالکل احسان بالکل یعنی ہر ہر طرح کی ہر قسم کی ہر طرح کی ہر قسم کی اور جو ہیں بالکل کا یہ معنی ہے احسان جو ہے حسنا یا سنوں حسنن قانی خوبصورت ہونا اچھا ہونا بہت المنجد میں ہے نمبر دو حسنا یا سنوں بہتر ہونا عمدہ ہونا القاعث الجدید میں ہے. نمبر تین جو ہے اس کے مزید توضیحات جو ہے اچھا نمبر تین الحسان ہوں اصباب فالس دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے اول یہ کہ دوسروں پر انعام کرنا کہا جاتا ہے احسان یعنی دوسروں پر انعام کرنا کہا جاتا ہے احسن اللہ فلان اس نے فلان پر انعام کیا دوم یہ ہے کہ اپنے فعل میں حسن پیدا کرنا اور یہ چیز حسن علم اور حسنِ عمل سے پیدا ہوتی تو اسی معنی میں امیر المعن علیہ السلام نے فرمایا اناسب ابن ما سنون ہاں جی علیہ السّلام نے جو ہے فرمایا اناس و ابن سنون یعنی لوگ اپنے علم و فضل اور اعمال حسنہ کی طرف منصوب ہوتے ہیں اور اس کا اگر جو ہے علم عمل اچھے ہوں اعمال حسنہ ہیں تو اس کو اچھے آدمی سمجھا جاتا ہے اور اگر جو ہے اس کے اعمال جو ہے علم و فضل اعمال حسنا اس کے نہ ہوں اس کے برے کردار زیادہ ہو تو یقیناً اسی چیز کی طرف ان کو نسبت دی جاتی ہے لہٰذا عناس و آبنا و مایوس میں لوگ یہ یعنی لوگ اپنے علم و فضل العمال حسنہ کی طرف منسوخ ہوتے ہیں اور اسی کی بنیاد پر فلان شاد اچھا ہے اس کی تعریف ہوتی ہوتے باگ میں ہے ہوتے ہوتی پرانے باغ میں ہیں الزی احسن کوشین خلق ہو سورج سجداد نمبر سات میں جس نے اللہ نے جس نے ہر چیز کو اچھی طرح بنایا یعنی اس کو پیدا کیا اللہ جی احسنک السن خلقہ ہو اللہ یعنی جس نے اللہ نے ہر چیز کو اچھی طرح بنایا یعنی اس کو پیدا کیا اس ان مزید تو جہات ابھی سے احسان کے لغت کی تشریح ہے لہذا آج کی درس میں یہ پورا نہیں ہو رہا لہٰذا کل کے درس میں ہم مکمل کریں گے آج پر اعتبار کریں گے